إن الحمد للله نحمدُ وستعينهُ وونستفر وعذ بالله من شور أن فسنا ومنسي آ ت ععملنا م يحدِ الله فلا مضله الله ومن يضل فلاه الله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 فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون محترم بھائیوں اور بہنوں آج میں انشاءاللہ اللہ اس موضوع پر بات کروں گا کہ ایک صاحب ایمان شخص جسے اللہ تعالی نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعض اوقات اس نعمت کے چھن جانے کا باعث بنتی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے کسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گرفتار ہوں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو صحابہ کرام کو تو اس کی بہت فکر تھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حنزلہ رضی اللہ تعالی عن ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے نافق حنزلہ تو حن منافق ہو گیا انہوں نے کہا بھئی کیوں منافق ہو گئے کیا نفاق آ گیا تم میں تو انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں جنت دو یاد دلاتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے گویا کہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جس وقت ہم اہل میں اولاد میں گھر بار میں آتے ہیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حال تو ہمارا بھی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں تو جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیشہ ہی تم اس حالت میں رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں معلوم ہوا کہ ایک حالت ہمیشہ تو رہ نہیں سکتی لیکن صاحب ایمان شخص کو فکر ضرور ہوتی ہے کہ میری وہ حالت جو بہت اچھی حالت تھی اب وہ حالت کیوں نہیں رہی اور پھر وہ جو چیز بڑھنے کی گنجائش رکھتی ہے وہ گھٹنے کی رکھتا آخر اکار تک یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ پڑھ کر سناؤ انہیں اس آدمی کی خبر جسے ہم نے اپنی آیات دیں اپنی آیات کا علم دیا اور ایمان عطا فرمایا فن سلاخ میں تو ان آیات میں سے نکل گیا ان سلاخ کہتے ہیں کسی چیز کا کھال میں سے نکل جانا جس طرح سانپ اپنی کیچلی میں سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ ایمان میں سے نکل گیا فاطبعه الشيطان شيطان اس کے پیچھے لگ گیا فکان من الغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناه بها اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے لیکن ہوا کیا ولكنه اخلد الى الارض لیکن وہ زمین کی طرف ہی پستی کی طرف ہی نیچے ہی نیچے گیا وتتبع هواه اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ دل نے جو چاہا خواہش نے جو طلب کیا بس اس کے پیچھے لگ گیا فرمایا اس کی مثال کتے کیسی مثال ہے انتمل اور تتر کو یلحظ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے اگر حملہ نہ کرو تب بھی ہانپتا ہے مثل الق بآیاتنا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا القصص اے نبی ان کو یہ بیان سناؤ شاید کہ یہ غور و فکر کریں تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کو آیات کا علم بھی دیا گیا ایمان بھی اس کے پاس تھا لیکن وہ اس ایمان میں سے ان آیات میں سے نکل گیا اور ایمان سے خالی ہو گیا سبب کیا بنا خواہش کے پیچھے لگنا پستی کی طرف جانا بلندیوں کی طرف جانا چھوڑ دینا اور پستیوں کی طرح نیچے ہی نیچے ذلت کی طرف اور گہرائی کی طرف ہی جانا اور اس کا سبب کیا بنا و تباہ ہوا ہو خواہش کے پیچھے لگنا تو کتے کی مثال کس طرح اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ دوسرے جانور ہیں وہ اگر ان پر کوئی حملہ کرے انہیں دوڑنا پڑے تو دوڑنے کے بعد جب انہیں سانس چڑھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ہانپنے لگتے ہیں لیکن جب ان پہ حملہ نہیں ہوتا وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہانپتے نہیں ہیں لیکن کتا یہ اس پہ حملہ کرو یہ دوڑا ہوا ہو تب بھی ہانپتا ہے اور اگر آرام سے بیٹھا ہوا تب بھی ہانپتا ہے دھوکنی سانس کی اس کی چلتی ہی رہتی ہے یہ مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی دیکھو اب خواہش ہے مثلاً مال کی خواہش ہے ایک تو یہ کہ مال کی طلب میں کوشش کی محنت کی اتنا مال جس سے زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے چل سکے اتنا مال حاصل کر لیا اور ایک یہ ہے کہ اتنا مال حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی وہ جس طرح کتا ہے حملہ ہوا اسے دوڑنا پڑا ٹھیک ہے سانس آسودہ کرنے کے لیے تیزی تیزی سے وہ ہانپنے لگا لیکن جب تجھ پہ حملہ نہیں ہوا تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی تجھے دھوکنی تیری چل رہی ہے تجھے سانس چڑھا ہوا ہے تو اتنا مال جس کی ضرورت تھی اس کے لیے تو اس نے کی جب اس سے آگے اب تو بڑھتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے ایک مل تیری بن گئی تو اب دوسری میں چل پڑا دوسری بن گئی تیسری میں چل پڑا اس کے لیے سود پر رقم بھی لی اسی طریقے سے اپنی زمین گزارا ہو رہا تھا بھائی کی زمین بھی چھیننے کی کوشش کی اب کی زمین بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا چلو حلال طریقے سے ہی حرام کو چھوڑ دو حلال طریقے سے ہی ایک یہ جس سے ضرورت پوری ہو گئی اب اس کے بعد اللہ کا کام کر جس نے تجھے پیدا کیا جس نے ساری دنیا کا تجھے ذمہ دار بنایا اس کا کام کر نہیں وہ کس کام میں لگا ہوا ہے وہ اسی طرح مال کمانے میں لگا ہوا تجھے خواہش تج میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جنسی خواہش رکھی ہے نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرما دی پاک بازی اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی اب اگر وہ انسان ہے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنے والا ہے وہ اس پہ قائم رہے گا لیکن اگر وہ کتے کی طرح ہانپنا ہی شروع کر دے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے ان عورتوں کے پیچھے دلیل ہوتا پھرتا ہے پھر بھی اس کی حوث اس کتے کی طرح پوری نہیں ہوتی وہ وی سی آر پر جنسی منادر دیکھتا ہے ہر وقت گندے گانے سنتا ہے تو فرمایا اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے کہ جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کر وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو اس کی بلند سطح سے اتار کر نہایت ہی نیچی سطح میں نہایت پستی پر انسان کو لے آتی ہے تو ان میں سے احادیث پہ جو چیزیں آئی ہیں چند ایک میں ذکر کرتا ہوں اور قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا آنے غالمن بے افسد اللہ خرسل مرے مال و شرف دو بھوکے بھیڑیے کئی دن ان کو بند کیا گیا کچھ کھانے کو نہیں ملا اس کے بعد ان دونوں بیڑیوں کو بکریوں میں چھوڑ دیا گیا تو وہ بکریوں کا جو حشر کریں گے اس کا آپ تصور کر لو اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کا نقصان کرتی ہے دین کا کچھ باقی نہیں رہنے دیتی وہ دو چیزیں انسان کے دین کے لیے ان دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی نقصان دہ زیادہ ہیں جتنے دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کے لیے فساد کرنے والے خراب کرنے والے وہ دو چیزیں آدمی کے دین کو اس سے بھی بڑھ کر خراب کر دینے والی ہے تو وہ دو چیزیں کیا ہیں اصل ان کی ہرس ہی ہے میں نے ہرس مرے آدمی کی ہرس کس پر المالی و شرف ہے ایک تو مال کی ہرس اور ایک شرف کی ہرس شرف کا کیا مانا سرداری چودر پروٹوکول ان چیزوں کی جو ہرس ہے یہ بندے کا کچھ باقی نہیں چھوڑتی اور دوسرا مال کی ہرس یہ آدمی کا کچھ باقی نہیں چھوڑتی جبلہ بن اہم بن بنغسان کا سردار تھا اس نے سنا قرآن سنا دین سنا مسلمان ہو گیا مکہ میں آیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے اور بیت اللہ شریف کا وہ طواف کر رہا تھا طواف کرتے کرتے اس کی چادر کے اوپر کسی آدمی کا پاؤں آ گیا اب وہ سردار صاحب کس طرح برداشت کرے اپنی قوم کا سردار ہے اس نے پیچھے ہٹ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دی وہ آدمی ہاتھ اس نے نہیں اٹھایا وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی علو کے پاس چلا اور جا کر خاجی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے انہوں نے بلا لیا ہاں بھائی جبلا اسے تھپڑ کیوں مارا ہے اس نے کہا جی یہ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا تھا میں نے کہا یہ چادر پر پاؤں رکھا تھا تو اس سے تمہیں تھپڑ کیوں بارا تو اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے تھپڑ بارا ہے اسی طرح یہ تمہیں تھپڑ بارے گا وَالَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ اللہ کہتا ہے تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے یہ تمہیں تھپڑ بارے گا اس نے کہا جی میں اس کی پوزیشن دیکھو میری پوزیشن دیکھو میں کس طبقے کا آدمی ہوں یہ ایک عام آدمی ہے اب میں تھپڑ کھاؤں گا ان نے کہا اللہ کا حکم تو قصاص ہے تھپڑ تو تمہیں کھانا پڑے گا ہاں یہ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے لیکن اگر یہ معاف نہیں کرتا تو تھپڑ تمہیں کھانا ہی پڑے گا بڑا دل تنگ اب وہ سرداری اسلام میں تو میرے بھائی اللہ اکبر اسلام اللہ کے سامنے بندے کو جھکا دیتا ہے اسلم تابع ہو جا فرما بردار ہو جا وہ فرما بردار کر دیتا ہے بندے کو اس کی ساری چودراہٹ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تلکدار الآخرتین آخرت کا گھر صرف انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جو زمین میں اونچا نہیں ہونا چاہتے اور فساد نہیں کرتے جو اونچا ہونا چاہتا ہے وہ اونچی ذات تو اللہ تبارک و ہے اب اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر اونچا ہونا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور جو اس چیز کے پیچھے پھرے کہ مجھے جاہ ملے مجھے مرتبہ ملے یہ سمجھ لو کہ اس کے دین کا ستیہ ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اب اس نے سوچا میں کیا کروں رات بار سوچتا رہا کہت مولت کہتے جی مہلت دے دو کل میں بتاؤں گا امیر المنی نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو راتوں رات, رات بھاگ گیا مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا کس چیز نے اس کو ارتداد پر آمادہ کیا وہ جھوٹی شہرت جھوٹی عزت جھوٹا وقار اس جھوٹے وقار نے اور سرداری کی جو حرف تھی اس نے اس کو اسلام پر قائم نہیں دیا دیکھو رقل تھا رومیوں کا بادشاہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خات پڑھ کر بلوایا بھی کوئی بندے اس علاقے کے ہیں جہاں سے یہ خط آیا ان کو بلواؤ تو حاکم نے لکھا تقریباً تیس آدمی تھے صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک بھی کافر تھے وہ بھی ان میں تھے تو اس نے ان کو بلوایا تو کئی سوال اس نے کیے وہ بات لمبی ہے میں مختصر ذکر کرتا ہوں سب سوالوں کے جواب سننے کے بعد اس نے کہا اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ حق ہے تو وہ بالکل اللہ کا سچا رسول ہے اور جن جگہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ کا بھی وہ مالک بن جائے گا اور اگر میں پہنچ سکتا تو میں اس کی ملاقات کی تکلیف اٹھاتا پھر اس نے خط منگوایا خط منگوا کرنا ہمس میں اس نے ایک مجلس کی اور اس میں ارد گرد جتنے دروازے تھے سب سرداروں کو بلا کر اس نے دروازے بند کروا دیے اور پھر خط ان کے سامنے پڑھا خط پڑھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندو تمہیں کوئی خواہش ہے اگر کامیاب ہونے کی اور ہدایت کی اور سیدھی راہ پہ چلنے کی تو یہ اللہ کا بالکل سچا رسول ہے اس پہ تم ایمان لے آؤ اور ان کے تابع ہو جاؤ وہ سب لوگ تیزی سے دروازوں کی طرف دوڑے لیکن دیکھا کہ دروازے مکفل ہے اس نے سمجھا بھائی یہ تو نہیں مانتے انہوں نے کہا بات تو سنو ادھر آؤ ان کو کٹھا کر کے ہے میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے ایمان پہ کتنے کو پختہ ہو سو میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ تم بہت اپنے ایمان میں پختہ ہو انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس پہ راضی ہو گئے بتاؤ کون سی چیز تھی جس نے اس کو ایمان جیسی نعمت سے اس اقرار کے باوجود کہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پھر کون سی چیز تھی جس نے اس کو ایمان لانے سے روک دیا میرے بھائیو یہی چیز تھی یہ جھوٹا وقار تھا اب کتنے ہی وزیر ایسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ آٹھ وہ کام پر گئے تو واپس آئے نا تو وہاں جوڑا ایک جگہ ہے تو وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے کرنل صاحب تھے یا پتا نہیں میجر تھا وہ کافی بڑے کا تھا تو اس سے ملنے کے لیے ہم دو چار آدمی گئے کہتے ہیں کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں لشکر میں شریک ہو جاؤ مگر دو تین سال رہ گئے ہیں تو پینشن کا معاملہ ہے وہ پینشن جو ہے وہ نہیں ملے گی کتنے ہی لوگ وہ پینشن میں کھپے ہوئے کوئی جو ہے وہ ایم پی اے جو سیٹ ہے اس میں کھپے وزارت میں ہوئے حق سمجھنے کے باوجود یہ دو چیزیں میرے بھائیوں ستیہ ناش کر رہی ہیں بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں مخالفت کا مگر اگر کسی نے کوئی ادارہ بنا لیا نا اس کے زین میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر میں ان کے ساتھ لگ جاؤں گا تو میرا تو ادارے کی آمدنی ختم ہو جائے گی وہ اتنی سی بات کی وجہ سے اب اس کا دل مانتا بھی ہے نا تو زبان اس کی نہیں مانتی وہ کہتی ٹھیک ہے کتاب الجہاد آئی حدیث پہ پڑھا رہا ہے استاد شاگردوں نے کہا استاد جی یہ اب حدیثیں تو یہ تو جہاد کی حدیثیں کہتا ہے کوئی مرکز دعویٰ وہ کہیں جہاد ہے اور جہاد ہی کوئی نہیں اور جہاد تو کرو نا و العظیم اس قدر پریشانی ہوتی ہے ایک شیخ الحدیث کی تقریر ہوئی چاند دن پہلے اس نے ایسا گورکھ دھندا بنایا جہاد یہ کام بھی جہاد ہے یہ کام بھی جہاد ہے یہ کام بھی جہاد ہے بیوی بی بچوں کو پیٹ پالنا بھی جہاد ہے قرآن پڑھانا بھی جہاد ہے فلانی چیز بھی جہاد ہے سب کچھ اس نے پندرہ بیس منٹ بیان کیا ٹھیک ہے چلو مان لو جہاد ہے ہم نہیں کہتے نہیں جہاد مگر اس میں اتنا تو کہہ دیتا کہ چیچنیا میں اللہ اکبر جہاں مسلمان زباہ ہو رہے ہیں جہاں ان کا ان کو کاٹ کر ان کا گوشت کمیونسٹ کھا رہے ہیں جہاں لاشوں کے ساتھ بدفیلیاں کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث میں یہ جہاد کوئی نہیں اس کا ذکر کیوں نہیں آتا مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا پر ذکر ہمارا نہیں آتا نہیں آتا ہمارا ذکر ہی نہیں کشمیریوں کا ذکر ہی نہیں کیوں اس سے پھر اس سے تو مرکز والا جہاد مانا جائے گا میرے بھائی اس طرح نے ہاشا وک اللہ یہ دو چیزیں ایک جہ کی ہرس اور ایک مال کی ہرس اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے دس میں پارے میں انسان کی حالت بیان فرمائی ہے کہ نفاق کس طرح ان میں آتا ہے فرمایا ومن ہو من آد من, مِنَ صالحین کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ پاک سے عہد کیا کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں مال عطا کرے گا اپنا فضل عطا کرے گا ہم ضرور بے ضرور صدقہ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے فلم فضل ہی جب پروردگار نے ان کو اپنا فضل عطا فرما دیا باخلو تو انہوں نے پھر بخل کرنا شروع کر دیا وہ طلب مردون اور وہ پھر گئے اس حال میں کے منہ پھیرنے والے تھے تو نتیجہ اس کا کیا ہوا کلو بہم اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا سبب کیا بے ماں اخلاف اللہ ماں وعاد ہو وا کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے جھوٹ بولا یہ وعدے کی خلاف ورزی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا اس سے کیا معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ نفاق پیدا کرنے میں ان دونوں چیزوں کا بہت دخل ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا رہے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے وعدہ خلافی کرے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو الٹا کر لو کہ جب نفاق پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے آیت المنافق منافق کی تین نشانیاں ہے مسلم میں ہے صلی اللہ و جان ہوں خواہ و روزے رکھے نمازیں پڑھے اور اس گمان میں رہے کہ میں مومن ہوں لیکن جس میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی وہ خالے سی منافق ہے اور اگر ایک چیز ہے تو پھر ایک بٹا تین حصہ اس کا منافق ہے وہ کیا ہے جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں قیادت کرے تو میرے بھائیوں اب یہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر آئی ہوئی ہے اور ان کا علاج کیا ہے علاج یہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ نے فرمایا لل فکر اکشا علیکم میں تم پر فقیری سے بالکل نہیں ڈرتا فقیری کا ڈاری نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر اللہ اقبال کا شعر ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال ہے فخروں کے نہ, نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت ہے تری نانے شہر کہتے ہیں جو کی روٹی ہو، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال ہے فخر و نا نہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدار قوتِ حیدری علی رضی اللہ عنہ کو مرغ نہیں کھاتے تھے اور بڑی بڑی مقوی غذائی نہیں کھاتے تھے وہ کیا کھاتے تھے جو کی روٹی ہوتی تھی وہ بھی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی جنگ خندق میں پتھر باندھے ہوئے پیٹ کے اوپر صحابہ کرام نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پتھر آ گیا خندق کھود رہے پتھر آ گیا وہ اتنا بڑا پتھر ہے کدالیں بے کار ہو گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ نے فرما لاؤ کدال مجھے دکھاؤ بسم اللہ پڑھ کر ایک کدال ماری ایک چمک نکلی فرمایا کہ یمن فتح ہو گیا دوسری ماری تو اس ٹوٹ گیا ہے کسا پھر ماری چمک نکلی فرمایا فارس فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا تیسری ماری چمک نکلی فرمایا روم بھی فتح ساری دنیا ہی فتح ہو گئی اور منافق کیا کہہ رہے ہیں بھائی کھانے کو روٹی نہیں ملتی کھانے کو روٹی نہیں ملتی اور باہر پکھانے کے لیے جا نہیں سکتے چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا اور یہ محمد کہہ رہا ہے کہ روم بھی فتح ہو گیا اور ایران بھی فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح ہو گیا اسی طرح سے یہی فرق ہے نا بھوکے تھے مگر غیرت مانتے نا اب سیر ہے پاکستان کے پاس کون سی نعمت نہیں لیکن صرف وہ سود پر رقم لینے کے لیے نا یہ بدبخت سود پر رقم لینے کے لیے ایٹم بم کو بھی ختم کرنے پہ تلے ہوئے عزت بھی فروخت کرنے پہ تلے ہوئے غیرت اور حمیت بھی فروخت کرنے پر تلے ہوئے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خطرہ ہے ہی نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے پاکستان اگر فقیر ہوتا نا اس طرح ذلت کبھی نہ ہوتی فقیر ہوتا افغانستان فقیر تھا جاؤ جاری ساری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو افغانستان سے فقیر اور غریب قوم دنیا بھر میں نہیں دنیا بھر میں نہیں ہے انہوں نے نا شاہ فیصل تھے جب تو اس وقت کے صدر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے تیل یہ کر دیں گے تیل کے کنویں کو, کو آگ لگا دیں گے فلاں کر دیں گے انہوں نے کہا ہمیں تو پرواہ ہی کون اونٹنیا ہے اونٹنیاں موجود ہیں ان کا دودھ پیئیں گے بکریاں موجود ہیں ان کا گوشت کھائیں گے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے تیل نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں خطرہ مجھے اس بات کا ہے کہ دنیا جب پھیل جائے گی نا تم پر فراخ ہو جائے گی پھر اس میں ایک, ایک دوسرے کے مقابلے میں جب تم رغبت کرو گے تو تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پہلوں کو ہلاک کر دی ہماری حالت پر غور کرو لشکر کا معاملہ جب شروع میں تھا ہم لوگ پیدل بھی جاتے تھے الحمدللہ للہ کرائے کی گاڑیوں پر بھی جاتے تھے اتنی فراوانی نہیں تھی لیکن دلوں کی حالت شاید اس وقت بہت بہتر تھی اب بھی جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے دلوں کی حالت پہ کوئی کمی اللہ کے فضل سے نہیں قربانی وہی دیتا ہے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی ناز و نعمت اور لذتوں سے کنارہ کاش ہوتا ہے وہی قربانی دے سکتا ہے جو اس دلدل میں پھنسا ہوا وہ قربانی نہیں دے سکتا تو اب بھی ہے الحمد اگر یہ نہ ہو تو پھر تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقیری سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا فراخ ہو جائے گی پھر تم ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرو گے یہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پہلو کو ہلاک کر دی ایک صحابی پوچھنے لگا یا رسول اللہ مال تو فائدے کی چیز ہے دیکھو نا بڑے فائدے کی چیز ہے تو اسی سے دنیا کے سارے کام سر انجام پاتے ہیں تو بلا اچھی چیز کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے اچل خیر و بھی شر رہے. کیا خیر بھی شر کا باعث بن سکتی ہے کہ خیر ہے اور اس سے شر حاصل ہو جائیے کس طرح ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثال بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ خیر تو شر نہیں لاتی لیکن اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک جانور ہے موسم بہار میں بہت سی نباتات پیدا ہوئی گھاس پیدا ہوئی چرنے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا ہوئی اور اس نے چرنا شروع کر دیا اب چر چر کر اس گھاس کا کوئی قصور نہیں وہ گھاس تو سرسبز ہے خوبصورت ہے اس نے گھاس کھانا شروع کر دیا پٹھے کھانے شروع کر دیے پٹھے کھا کھا کر اتنا اس نے کھایا اتنا اس نے کھایا کہ اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ جانور آپ پھر گیا اب جب آ پھر گیا ہوا نکلتی نہیں نہ پکھانا آتا ہے اس کو گوبر آتا ہے نہ پیشاب بھی بند ہو گیا پخانا بھی اس کا بند ہو گیا اور جناب اب گیا جانور اب یا تو وہ ہلاک ہو گیا جانور یا ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا ہاں وہ جانور بچتا ہے کہ وہ اٹھا اس نے دیکھا گھاس ہے چرنا شروع کر دیا جب اس کی کوکھے بھر گئی پھر اس نے مزید کھانا چھوڑ دیا پھر وہ دھوپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے جگالی کرنے شروع کر دی جگالی جو, جو پیٹ میں تھا اس کو نکالا اس کو چبایا چبا چبا کر دوبارہ پیٹ میں جس طرح جانور جگالی والے ہوتے ہیں جگالی کرنے کے بعد پھر اس نے گوبر کیا پیشاب کیا پیٹ اس کا خالی ہو گیا پھر اس, اس نے اٹھ کر مزید کھانا شروع کر دیا اور میں اس کے لیے تو وہ گھاس خیر کا باعث ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جتنی ضرورت ہے اگر اتنی لیتا ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر کھاتا چلا جاتا ہے لیکن کھاتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ اب پھر کر مرے گا اور وہ مال جو خیر کا باعث ہے اس کے لیے شعر کا باعث بن جائے میرے بھائیوں اس کا علاج کس طرح کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جاہ کا بھی علاج بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں قسم کھا کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے جو شخص فرمایا اللہ کی قسم ہے جو شخص اللہ کی خاطر نیچا ہو جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیں اور جو شخص اونچا ہوں میرے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا گیا میرے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا میرے مرتبے کا خیال نہیں رکھا گیا میری عزت نفس پر حملہ کیا گیا ہے وہ اپنے استحقاق ہی جتا رہا ہے نتیجہ اس کا کیا ہے کہ استحقاق اس کا آخرت پہ تو دور کی بات ہے دنیا میں اس کے بھائیوں کے دل سے بھی اس کی عزت اور قدر ختم ہو جاتی ہے اور سچ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ کی خاطر نیچے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا اور دوسری چیز فرمایا جو شخص کسی کو اللہ کی خاطر معاف کر دے اب معاف کرتے وقت بڑے بڑے خیال آتے ہیں اس نے مجھے مارا میرا اس نے دان توڑ دیا اس نے میرے بچے کو مارا اس نے بھرے مجمع میں میری بےزتی کی اس نے میرا یہ فلاں حق چھین لیا اب اگر میں اس کو معاف کر دوں تو پھر میں تو پھر بھیڑ ہی نکلا پھر میں تو بدلہ لے ہی نہیں سکا وہ بھیڑ بننے سے بچ رہا ہے معاف کرتا نہیں ہے لیکن عزت اس کی بڑھتی ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی خاطر معاف کر دیتا نا اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے کبھی وہ زلیل نہیں ہوتا اللہ کے فضل و قرم سے اور تیسری جو شخص صدقہ کرے مال میں سے تو فرمایا صدقے سے مومن کا مال کم نہیں ہوتا یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو بڑا ہی فرق ہے ایک وہ لوگ ہیں جو ہر قیمت پہ مال بڑھاتے ہیں سود پر رقمیں لے لے کر سود پر رقمیں لے لے کر اور سود پر رقمیں دے دے کر حرام مال ان کو علم بھی ہے کہ یہ حرام ہے وہ مسلمان ہیں پھر سود پر رقم لے رہے ہیں ایک وہ شخص ہے ہر قیمت پہ اس کا مال بڑھنا چاہیے ہر قیمت پہ اس کا مال بڑھنا چاہیے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے نا اس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ رکھا ہوا اب یہ تو ایمان و یقین کی بات ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے فہو جو کچھ تم خرچ کر دو گے نا اللہ اس کی جگہ اور دے گا یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اللہ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا جتنی مرضی کرتے رہو جتنی مرضی کرتے رہو چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھ لو اللہ کہتا لن تم اصل کی جو ہے نا اصل نیکی اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ نہ کرو یہ اللہ کا احسان دیکھو یہ نہیں فرمایا ما تو حب کہ اپنی پیاری چیز ساری دے دو نہیں اللہ کو پتا تھا بندے کو ضرورت ہے فرمایا فرمائے جو چیز تیری پیاری ہے نا تجھے مرتبہ بہت پیارا ہے چل تھوڑا بہت مرتبہ رکھ لے کبھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ بھی دیا کر اور تجھے مال بہت پیارا ہے مال میں سے جو جو مال تجھے زیادہ پیارا ہے نا زیادہ پیارا اس میں سے خرچ کرے گا تو اصل لے کتابیں لے کے بچے تجھے بہت پیارے ہیں تو اس کو ڈاکٹر بنا رہا ہے جو زیادہ ذہین ہے اس کو ڈاکٹر بناتا ہے جو اور زیادہ ذہین ہے اس کو انجینئر بناتا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا آنکھوں سے اندھا ہے اس کو تو دین پڑھانے کے لیے بھیج دیتا ہے تو نے پیاری چیز کہاں خرچ کی اور جو تیرے بچے صحیح ہیں ان کو تو جہاد پر نہیں بھیجتا اور جس کو ہیرو کی لت پڑ جاتی ہے پھر تو منت کرتا ہے کہ اس بچے کو جہاد پر لے جاؤ میرا ایک عزیز ہے رشتے دار ہے اس کے بچے ہے بڑے بڑے خوبصورت بچے ہیں اور صحیح بھی جو جن, جن کا دماغ ہے یعنی جو صحیح کام کرتے وہ بھی ہے ایک بچہ ہیرون کا وہ عادی ہے اس نے کہا جی حافظ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے یہ بچہ یہاں چوریاں کرتا ہے اور یہ جیل میں جاتا ہے اور ہمیں بھی وہاں پولیس میں بلواتا ہے اللہ کے لیے اس بچے کو جہاد کے لیے لے جاؤ اب وہ جہاد میں ہے اور مجھے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے ان کے کہ جی یہ بچہ جو ہے نا کبھی اس کو آپ اندر نہیں بھیج دیتے ابھی تک وہ مجاہدین کی خدمت کر رہا ہے روٹیاں پکاتا ہے خدمت کرتا ہے تو کبھی کبھی گھر آ جاتا ہے نا تو پھر وہاں سے ہنجا مار کر لے جاتا ہے تو اب ان کا مطالبہ مجھ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے جب تعلق دار ہیں تو اس بچے کو کسی طرح کشمیر کے اندر کیوں نہیں بھیجتے کشمیر کے اندر بھیجنے کے لیے ہیرور پینے والے بچے خدا کی قسم شرم نہیں آتی دین پڑنے کے لیے اندھے لولے لنگڑے اور کئی بچے یہاں آتے ہیں کہتے ہیں اس کو ماہد میں داخل کر لو اور ساتھ مسور خود ہوتا ہے یا مسور کا کوئی نہ کوئی رکہ ہوتا ہے کہتے جی اس بچے کو ماہد میں داخل کرو اب ہم ماہد میں داخل کرتے ہیں جو اردو پڑھ سکے تو اردو اس کے سامنے رکھ کر کہتے پڑھو تو اس کو نہیں آتا کہتے ہیں اس کو جی ضرور داخل کرنا بھائی اس کو اردو نہیں آتا ہم نے عربی پڑھانی ہے تو جو اردو نہیں پڑھ سکتا وہ عربی کیسے پڑھے گا اس کو اس طرح کرو کہ پانچ سات جماعت پڑھاؤ پھر لے آؤ کہتا جی مسئلہ یہی ہے کہ یہ نہیں نہ پڑھتا وہاں اس لیے یہاں لے کر آئے مطلب جو وہاں نہیں پڑھتا اس کو یہاں لے کے آتے کچھ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی بندے کو کرنا چاہیے اللہ تو کہتا ہے جو پیاری چیز ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اصل لے کے اس وقت ملے گی اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ کے کتنے بچے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے پانچ بچے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں پہلے ایک بڑا جو ہے وہ ایف ایس سی کر رہا ہے اور جو اس سے چھوٹا ہے وہ جناب میٹرک سائنس میں اس نے ٹاپ کیا وہ ٹاپ کرنے والے کو نہیں لاتے اور اس کو لاتے ہیں جو پڑھتا نہیں ہے اب ہمارا حوصلہ بھی دیکھو ہم کہتے ہیں آنے دو بسم اللہ ہم اس کو ٹھیک نہ نہیں سمجھتے اللہ پاک نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ وہ بعض اوقات ہیرے ثابت ہوتے ہیں وہ بچے اردو ہماری ایک مشکل ہے آسان ہو جائے تو اس کا بھی حل ہو سکتا ہے تو ہمارے کئی بچے جو پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ جہاد میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی چیز نے کمی نہیں ویسے میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی ہے ان کے خیال میں یہ فرق تھا ہمارے خیال میں کوئی فرق نہیں و اللہ عظیم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اسکولوں میں جو میرٹ پر بڑے آتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا تو فرسٹ ڈویژن ہے اور یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا یہ فلاں بنے گا وہ ہو سکتا ہے صرف دنیا کا کھوتا باندھ کر رہ جائے صرف دنیا کا گدا بن کر رہ جائے وہ کیا ہوا دنیا کا گدا بن گیا تو کیا ہے اور جس کو سمجھا یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے جو کروڑوں انجینئر اور ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے کسی کو حقیق نہیں سمجھنا کسی کو حقیق نہیں سمجھنا سارے ہی ہمارے یہاں تو ماشاء ہیرے ہی رہے سو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علاج اس کا یہ ہے کہ جو پیاری چیزیں نہ مثلا مجھ کو بڑا پیار ہے کہ میں اپنے ادارے کا سربراہ رہوں میں وزیر بن جاؤں اس کی جب قربانی دے گا نا اللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنی دل کے اندر روشنی عطا کرتا ہے اور کس قدر رفت عطا کرتا ہے مال کا بھی یہی حال ہے بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ صحیح مسلم حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک دفعہ جا رہا تھا اس نے بادل میں سے آواز سنی اس کے حدیق فلان فلان شخص کے باغ کو پانی پھلا نام لے کر بادل میں کسی نے آواز دی فلان شخص کے باغ کو پانی پھلا کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ وہ بادل ٹکڑیا سی تھی وہ برسنے شروع ہو گئی اور وہ سنگستان تھا پتھریلی زمین تھی وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے پانی جمع ہوتا ہوتا ایک نالے کی صورت اس نے اختیار کر لی اور اس نالے میں پانی ایک طرف کو چل پڑا اس کے لیے بڑا تعجب ہوا یہ بھی اس نالے کے اوپر پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا آگے ایک جگہ پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کسی ہے اور باغ کو وہ پانی پھیر رہا ہے پانی لگا رہا ہے اس نے پوچھا بھائی جان آپ کا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا تو یہ نام بالکل وہی تھا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا تو وہ بندہ کہنے لگا بھائی بھائی میرا نام کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا نام اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں نے بادل میں سے سنا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ تو اب مجھے یہ بتاؤ بھی تمہارا عمل کیا ہے کہ بادلوں کو کم رہا ہے کہ اس کے باغ کو پانی پلاؤ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بتا دیتا اس سے کیا معلوم ہے کہ پہلے اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھا لیکن اس نے سمجھا کہ اللہ نے اس پر میرا بید کھول دیا ہے اس لیے اس کے سامنے یہ بید کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو اس باغ میں سے جو نکلتا ہے میں اس کے تین حصے کر دیتا ہوں ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں ایک حصہ اسی باغ پہ صرف کر دیتا ہوں اور ایک حصے سے میں اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں اب دیکھو میرے بھائیو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ہمیں بادلوں سے بے شک نہ سنے نہ سنائی دے ہو سکتا ہے وہ جو کسی کے ساتھ پانی پھیلا تو اس نے نہ سنا ہو اللہ تعالی نے دوسرے آدمی پر حقیقت کھول دی ہو سکتا ہے ہمارے کان یہ نہ سنیں لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء کہ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ غیر سے باعزت زندگی بسر کرنے کے اسباب خود بخود پیدا کرتا ہے اچھا یہ سمجھ لو اچھی طرح کہ زیادہ مال سے نہ سکون ہے اگر سکون ہوتا نا زیادہ مال سے تو یہ مالدار لوگ جو ہیں ان کو بلڈ پریشر اور شوگر اور کیا کینسر کبھی نہ ہوتا حالانکہ کینسر بھی ہوگا بلڈ پریشر ہوگا شوگر ہوگا تو غریب لوگوں کو نہیں ہوگا یہ امیر لوگوں کو اور اگر مال کی کثرت سے عزت ملتی تو دنیا کی کجریوں کو عزت ملنی چاہیے تھی کیونکہ ان کو بڑے ہی پیسے مل جاتے ہیں یہ جو ہے نا اداکارہ ان کو ایک ایک گھنٹے کے کئیوں کو کروڑ کروڑ ڈالر مل جاتا ہے کروڑ کروڑ ڈالر مل جاتا ہے نہیں میرے بھائی عزت بھی اللہ کے پاس ہے ضلت بھی اللہ کے پاس ہے عزت ہے تو صرف اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور باقی سب کے لیے عزت ہی عزت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نماز میں جو آیات کا جواب دیا جاتا ہے بسور تین کے آخر پر بلا وانا اللہ کا من شاہدین اور بھی صورتیں ہیں ان کا جواب نماز میں دینا جائز ہے یا نہیں دیکھو میرے بھائی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اونچی آواز سے فراد کروں تم کچھ نہ پڑھو سوائے صورت الفاتے یا پھر فرمایا جب امام ولادوالین کہے تو تم کیا کہو آمین کو بس اس کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا کراعت کرنا یہ درست نہیں ہے ہاں سبحان اللہ پہلے پڑھ سکتا ہے جب تک کراط شروع نہ ہو اللہ وباعت بینی سبحان کلّہ یہ پڑھ سکتا ہے البتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے رات کے قیام کی تفصیل بیان کی کہ آپ نے فلاں فلاں صورت پڑھی جو عذاب کی آیت آتی تو ٹھہر کر اللہ سے پناہ مانگتے اور رحمت کی آیت آتی تو ٹھہر کر اللہ سے اس کا سوال کرتے اب اگر امام اس طرح ٹھہر کر وہ دعا کرنے لگ گیا ہے مثلا سما ان علینا حساب پھر ہمارے ذمے ہیں ان کا حساب یہ قیامت کا ذکر ہے اب امام یہاں ٹھہر کر وہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دے تو آپ کے پاس موقع ہے آپ بھی اس میں پڑھ لیں کیونکہ اس وقت قرات نہیں ہو رہی لیکن آہستہ پڑھیں گے بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے اسی طرح یہ صورت تین ہے اگر وہ موقع دیتا ہے آپ پڑھ لیں لیکن وہ جو حدیث ہے نا کہ بلا و عنا دعال کے بنے شاہدین پڑھتے تھے اس کی صنعت صحیح نہیں ہے اسی طرح صبد حسم و رب کا پڑھ کر اگر امام وقفہ کرتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ آپ آہستہ پڑھ لیں لیکن یہ جو ہماری روش ہے کہ سب کے سب لوگ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم مشرق بن جاؤ گے بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے یہ حدیث پیش کر کے بریروی لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی مشرق نہیں ہو سکتا تم ہمیں مشرق کیوں کہتے ہیں؟ بھائیو یہ بہت زور سے جو ہمارے طاہر القادری صاحب ہے وہ بہت زور سے یہ بیان کرتے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان قد یہ کہ شیطان اب اس بات سے نا ہو گیا ہے کہ مسلمان نمازی جو ہے وہ اس کی پرستش کریں گے صرف اس کو اب ایک ہی ہے خیال کہ میں ان کو آپس میں لڑا سکتا ہوں بس لاکن فی تحریش ہے بہنا اسی طرح یہ حدیث جو بیان انہوں نے کی ہے تو میرے بھائیوں اس کا مطلب اب وہ یہ نکار رہے ہیں کہ اب قیامت تک نہ کلمہ جو پڑھ لے وہ مشرک ہوتا ہی نہیں خواہ وہ قبر کو سجدہ کرے خواہ وہ علی کو مشکل کشا مانے خواہ وہ حسین سے مدد طلب کرے خواہ وہ بتوں کے سامنے مرادے مانتا رہے وہ مشرق آئی دے یہ معنی غلط ہے دلیل اس کی کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں دوبارہ ذل خلصہ کے ارد گرد طواف کرنا شروع نہیں کر دیں گی دوبارہ اس امت کے اندر شرک شروع ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے ان حدیثوں کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے نا صحابہ کرام ان میں کوئی شخص وہ مشرق نہیں بن سکتا شیطان کی پوجا نہیں کر سکتا شیطان کو اس کی کوئی امید نہیں کہ اب یہ میری پوجا کریں گے اور شرک میں پھنس جائیں گے ہاں آپس میں لڑا سکتا ہے اور وہ لڑائیاں ہوئی بھی ہیں صحابہ کرام میں لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا بتائے جس نے اس طرح شرک کیا ہو یہ حدیث خاص ہے کس کے متعلق عرب کے وہ صحابۂ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آپ کی زیارت کی تھی ایک طرف پرانے مجید میں ہے کہ قصاص میں زندگی ہے دوسری طرف کہتے ہیں معاف کر دے بھائی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو معافی کی دو صورتیں ہیں ایک معافی یہ ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا تو وہ چیز کڑوی ہے انگور کھٹے ہیں مطلب بدلا لے ہی نہیں سکتا کوئی اس کو بدلا دلاتا ہی نہیں تو وہ کہتا اچھا جاؤ خدا کے لیے معاف کیا یہ کون سی معافی ہے معافی یہ ہے کہ اس کو حق حاصل ہے پکڑا ہوا ہے بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک فائر کرنے کی دیر ہے اور وہ اس کا جو لاش ہے وہ زمین پر لوٹتی ہوئی نظر آئے گی اب قساس تو ہو گیا نا کیساس تو ہو گیا یعنی بدلے کے لیے وہ تیار ہو گیا پوری طرح سے تو قصاص بھی پورا ہو گیا اور اس نے معاف کر دیا تو اللہ تبارک مطالعہ اس کو عزت عطا فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حد میں سفارش نہیں کرتے تھے مثلا چوری کی ہے نا تو اسامہ نے سفارش کر دی فرمایا اللہ کے بندے ایک حد اللہ کی حدوں میں حد میں سفارش کرتا ہے ذنا میں سفارش قبول نہیں کرتے تھے کسی چیز میں لیکن قتل میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے تھے کہ تمہارا بھائی ہے یہ جہاں آیا تھا نا وہاں پڑھو اللہ نے فرمایا کو قتلا ساری آت آگے کسی کا بھائی اگر معاف کر دے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کا پیچھا کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترغیب دلا رہے ہیں تو قصاص میں زندگی ہے اس لیے کہ اس کو اب دل میں اگر یہ آگ جلتی رہتی میں بدلہ میں نے لینا تھا بدلا نہیں لے سکا میری آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے میرا دماغ گھوم جاتا ہے میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے میرے حلق سے روٹی نیچے نہیں جاتی اس کو کہا یہ نوجوان آپ کا اختیار ہے اس کو آپ قطر اس کا سر قلم کر سکتے اب اس نے اپنی مرضی سے معاف کیا ہے اب ان زندگی زندگی ہے تو اس لیے ان دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے ایک عدد بکرا عمر پندرہ ماہ گھر کی پیدائش دانت ہل رہے ہیں کیا وہ قربانی لگ سکتا ہے یا کہ دو دانت ضروری ہیں عربی زبان میں مصنح کا لفظ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا مت ذبح کرو مگر مصنح مگر یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے تو گا اپنا بھیڑ میں سے جزا بھی کرو جزا کا ہے جوان پکا کھیرا جو ہے نا مضبوط نو ماہ کا ہو سات آٹھ ماہ کا مطلب مضبوط ہے کسی نے رجسٹر تو رکھا ہوا نہیں ہوتا کہ عمر دیکھ سکے کہ پانچ ماہ کا ہے کہ چھ کا ہے کہ دس کا ہے مطلب اچھا مضبوط جانور ہے تو وہ چھترا ہو سکتا ہے اگر بکرے میں کوئی دوندے میں مشکل ہو بکرا اور گائے اور اونٹ یہ مسنہ ہونا ضروری ہے مسنہ کی تعریف کہیں کرتے ہیں جی ایک سالہ ایک سالہ بکران بھی بھائی اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے کے جو دانت, دانت ہے ہیں یہ جس کے گر جائے نا بس وہ ہے بسنہ وہ دونوں دانت اگے وہ ہونے ضروری نہیں ہے اگر سامنے کے دانت گر چکے ہیں وہ گرتے اسی وقت ہیں جب نیچے سے بڑا دانت نکلتا ہے اب کوئی پتھر سے اس کو توڑ دے گا جی دانت تو اس کے ٹوٹ گئے ہیں یہ بات نہیں ہے اس کے وہ دانت گر چکے ہیں اور نیچے سے وہ شاخ پھوٹتی ہوئی دانت کی نظر آتی ہے تو یہ لگ سکتا ہے ہمارے <متحدث> اہل حدیث میں جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو جب آخر میں خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے آدھا خطبہ پڑھ کر درمیان میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں کیا اس میں شریعت میں کوئی جواز ہے یہ <متحدث> مسئلہ میرے بھائی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں ہمارا حنفی بھائیوں سے ایک اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد خطبہ دیتے تھے دو حدیث میں آتا ہے دو خطبے دیتے اور وہ کس طرح ان کے درمیان بیٹھتے اور وہ خطبے کیا ہوتے تھے یکر و آیات من القرآن قرآن کی چند آیتیں پڑھتے و یو ذکر لوگوں کو نصیحت کرتے معلوم ہو خطبے میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو دو خطبے نبی کی سنت دوسرا چند آیات کا پڑھنا اور تیسرا لوگوں کو نصیحت کرنا اگر کسی خطبے میں قرآن کی آیت نہیں وہ خطبہ نہیں ہے کسی خطبے میں اگر نصیحت نہیں ہے وہ خطبہ نہیں ہے اب ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے عربی میں دیتے تھے اس لیے یہ اردو خطبہ کہاں سے آ اس لیے وہ کیا کرتے اذان کہنے کے بعد وہ ایک عربی خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کر دوسرا عربی خطبہ دیتے تو ہماری سمجھ کے مطابق یہاں پاکستان ہندوستان ان ملکوں میں وہ خطبہ کوئی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ آئےت بے شک پڑھی مگر نصیحت نہیں ہوئی کسی کو کیا خبر زبانیں یار من ترکی اور من ترکی نمی نمی دان خوش بو دے اگر بو دے زبان دہانے من. کہتا میرے یار کی زبان ترکی ہے عربی ہے و من عربی نمی دانا اور مجھے تو عربی آتی نہیں اب اس کا عالم کا حق ہے کہ وہ اس کو مطلب سمجھا ہے اس وجہ س... وہ کہتے جی دیکھو نماز پھر تم اردو کیوں نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں نماز کے متعلق اللہ نے صلاح نے ذکری نماز میرے ذکر کے لیے ہے جب ذکر ہوگا تو عربی میں ہوگا جب تذکیر اور نصیحت ہوگی تو اس زبان میں ہوگی جس کو سننے والا سمجھتا ہے سمجھ گئے اب چلو مان لو بھی تمہاری بات ہی ٹھیک ہے پھر تم اسی پہ رہتے کہ دو خطبے دیتے مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین خطبے کر دیے ایک خطبہ اذان سے پہلے اس کا نام رکھا تقریر بس خطبے کا تو خطاب ہوتا ہے نا جب اردو میں آپ تقریر کر رہے ہیں تو تقریر تو تم نے بھی کر لی بلکہ ایک بدعت نکال لی کہ نبی دو خطبے دیتا ہے تم نے تین خطبے دے دی نبی دو تقریریں کرتا ہے تم تین تقریریں کر رہے ہیں اس لیے یہ جو طریقہ ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں ہم اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دو خطبے دیتے ہیں اور ان دونوں خطبے میں آیتیں بھی ہوتی ہیں اور نصیحت بھی ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آیات بھی ہوتی تھی اور نصیحت بھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کا واسطہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے دیکھو بھائی مخلوق کا واسطہ پیش نہیں کیا جا سکتا اللہ کے صفات کا واسطہ یا اللہ تیرے جلال کا واسطہ تیرے رحم کا واسطہ تو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اس لیے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک انسان گانا سنتے سنتے ہی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کیا ہونی چاہیے یہ بھائی افراد تفریح سے کام نہ لو گانا سننا گناہ ہے نا مرتد تو نہیں ہوتا بندہ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہو بھی فوت ہو جائے تو اب کافر تو نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہم اس کے لیے دعا کریں گے جنازہ اس کا پڑھیں گے البتہ اس طرح کی برائی کرتا ہوا کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو مسلمانوں کے جو بزرگ لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں وہ لوگوں کو ذرا ڈانٹنے کے لیے اس سے پرہیز کریں کہ میں ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آواز کے بعد مسجدوں کو تالا لگانا جائز ہے بعض کہتے ہیں مسجدوں کو تالا نہیں لگانا چاہیے صحیح بخاری میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ تالے ہو سکتے ہیں مسجد کے دروازے بھی تالے بھی ہونے چاہیے دلیل اس کی یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو عثمان بن طلحہ الحجبی کو بلایا کہ چابی لاؤ اور اس کو کھولو تو وہ سب سے پہلی مسجد دنیا کی اس نے تالا کھولا اندر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسی کو چابی دے دی حضرت عباس نے کہا جی چابی ہمیں دے دیجیے اور نہیں اس کو دے دی اور فرمایا کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابی لے گا اب تک اسی خاندان میں چابی الحمدللہ چلی آ رہی ہے تو کیا ثابت ہوئی تالا جب بیت اللہ کا ہو سکتا ہے تو دوسری مسجدوں کا تالا ہونا چاہیے مقیم امام مسافر کو قصر نماز پڑھا سکتا ہے یہ کس طرح مقیم نے تو پوری پڑھنی ہے کہ مقیم پوری پڑے گا اس کے پیچھے مسافر بھی پوری پڑھیں گے کہتا ہے جیسے یہاں پر ہوتا ہے یہاں تو اس طرح نہیں ہوتا یہاں حافظ صاحب ابھی گھر یہاں نہیں بنایا انہوں نے ہماری تو خواہش ہے یہاں آ جائے مگر ان کو لاہور چھوڑتا نہیں ہے اگر بھائی زمین دیتا ہو اس کی اولاد نہ دیتی ہو تو یہ جائز ہے دلیل کے ساتھ جواب دے دلیل میں کیا دوں اللہ کے بندو اللہ نے قرآن فرمایا نہ کھلو اموالم بین اخم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین بھی غصب کی ہے قیامت کے دن وہ ساتوں زمینیں اس کے سر پر رکھی جائیں گی کس طرح بوجھ اٹھائے گا مرکز الدعوہ پاکستان میں خلافت کے قیام کے لیے کیا کر رہا ہے کسی جگہ خلافت کے قیام کے ممکنہ طریقے کیا ہیں جب اس حکومت کو تعبوت کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے جہاد اپنے طور پر کیا جا رہا ہے کیا قادیانیوں کے خلاف اپنے طور پر استعداد کے مطابق جہاد و قتال کیوں نہیں شروع کیا جاتا قربان جائیں ان بھائیوں کے جو مشورے تو بہت دیتے مگر کچھ خود خود کچھ بھی نہیں کرتے دیکھو نا کہتے نہیں پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف کیوں نہیں لڑتے چلو آپ ہمیں سمجھو ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کے فضل سے ہمیں جس طرح یہ سورج نظر آ رہا ہے اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اگر ہندوؤں کے خلاف جہاد نہ کیا گیا تو وہ کشمیر پر بھی مستحکم ہو جائیں گے اور پاکستان میں بھی مسلمانوں کو باقی رہنے نہیں دیں ہم تو اپنی بقا کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک آدمی ایک شخص چھڑا لے کر اسے ذبح کر رہا ہے اب وہ اس چورے والے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اس کو ٹھنڈا مارتا ہے کبھی اس کو نیچے سے کوئی لکڑی مارتا ہے دوسرا کہتا ہے تو اسلامی نظام کیوں قائم نہیں کرتا اللہ کے بندے وہ تو اب چھرے سے اپنی گردن پہلے بچائے گا بعد میں اسلامی نظام قائم کرے گا تو کہتا ہے پہلے اسلامی نظام قائم کر اس کے بعد اس چھری سے اپنی گردن بچا یہ جنگ ہجومی جنگ نہیں ہے حملہ آور ہونے کی جنگ نہیں یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے یہ بکا کی کشمکش ہے میرے بھائی اتنی موٹی بات نہیں تم سمجھتے ایک شخص تمہیں زبا کر رہا ہے تم اس کو کہتے زبا کرنے والے کلمہ پڑھ کس طرح کلمہ وہ پڑے گا پہلے اپنی جان چھڑا جب اس کو نظر آئے گا نا میں زبا ہوتا ہوں پھر ہو سکتا ہے وہ کلمہ بھی پڑھ تو اس لیے آپ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے اگر آپ آگ بجانے لگتے ہیں تابوت کا فائر بریگیڈ آتا ہے تو کیا اس کو کہ نا بالکل پیچھے ہٹ جاؤ میرے گھر کو آگ لگی ہے لگی رہنے دو اس طرح کرو گے کیوں فون کرتے ہو فوراً جناب آگ لگی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھیجو اللہ کے بندو پاکستان میں جو بھی رہتا ہے اہل حدیث ہے دیوبندی بندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے حتیٰ کہ یہاں کا اگر عیسائی بھی ہے اس کی بچیوں کی حفاظت کے لیے بھی ہندوستان کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے دلیل اس کی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر یہودیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو مدینہ پہ حملہ آور ہوگا ہم تم دونوں مل کر اس کا دفاع کریں اسی طرح اس ملک میں جو رہتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس کا دفاع کرے شیخ ہدایت اور مستفید میں میں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تمہارے بھائی ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی سند یاد نہیں یہ فرمائیے کہ جیسا شریعت مسلمان انسانوں پر لاگو ہے کیا اسی طرح ان مسلمان جنوں پر بھی لاگو ہے اگر ہے تو کیا وہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا ہم ان سے کسی طرح مدد لے سکتے ہیں کہتے جواب ضرور دیں یہ تو حدیث نہیں قرآن میں ہے انہوں نے کہا وہ ان من المسلم و من القاسطون ہم میں مسلمان بھی ہیں ہم میں ظالم بھی ہیں تو جنوں میں مسلمان بھی ہیں جنوں میں کافر بھی ہیں لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہی انبیاء جو کہ انسانوں کی طرف آئے ہیں کیا یہی جنوں کی طرف ہیں یا جنوں کی طرف اور پیغمبر آئے اس کی تفصیل قرآن میں تو اتنا آیا ہے کہ انہوں نے کہا جنوں نے کہ جب ہم نے اللہ کی آیات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے تھے یہ قرآن مجید میں موجود ہے اب ان کے الگ پیغمبر بھی ہے یا نہیں اس کے متعلق ہم کچھ جانتے نہیں کم از کم میں نہیں جانتا تو جو شسکیت ہے وہ بتا دے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ تم جنوں کے حالات معلوم کرو باقی رہ گئی یہ بات کہ جنوں سے ہم مدد لے سکتے ہیں یا نہیں اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں ایک پیغمبر اس قسم کے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب حبلی ملکن لا لأحد من بعدی پرور دگارا ایسی حکومت مجھے دے کہ میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ و کسی کو ایسی حکومت ملے ہی نہ کون سا پیغمبر تھا یہ صلی علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کی دعا قبول کر کے نا جن کو ان کے تابع کر دیا کہ جو تو کہہ گا نا جن وہ کریں گا وہ غوطے لگاتے سمندر سے چیزیں نکالتے بڑی بڑی عمارتیں بناتے دیگے پہاڑ کاٹ کر نا بڑی بڑی دیگے حوض حوض جتنی بڑی دیگ بناتے اور اس میں چیزیں پکا کر صلیمہ علیہ السلام کے لشکر کو کھلاتے تو اللہ نے فرمایا کنہ لہم حافظین ان کی حفاظت ہم کرتے تھے اگر کوئی میں ناداب اگر کوئی حکم کی سرتابی کرے نہ مانے ہم اس کو سزا اللہ تعالیٰ خود دیتا تھا اور سلیمان کی حفاظت ان سے اللہ تعالیٰ خود کرتا تھا اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ایک جن افریت تھا سرکش وہ آگ کا شولہ لے کر مجھ پر حملہ آبھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبا دیا گلا دبایا اس کی زبان نکلا آئی آنے اس کے اگلا میں نے چاہا کہ میں اس کو نا مسجد کے ستون سے بات دیتا ہوں صبح تاکہ بچے بھی دیکھیں پھر مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آئی سلیمان علیہ السلام کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کیا مطلب کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا معلومات جن پکڑا جا سکتا ہے لیکن اس کو اگر رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں کہ یہ تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی ضمانت نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا ورنہ آپ فوج بنا لیتے فوج بنا کر اللہ نے یہ تو فرمایا کہ فرشتے اترے کہیں یہ بھی فرمایا بھی جن, جن ہم نے بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں کی فوج تھی لیکن اس امت میں جنوں کی فوج نہیں بلکہ آٹھویں پارے میں ایک آیت ہے اس پر ذرا غور کرنا اللہ فرماتے ہے یوم یا شرم جمی یاماشر الجنخر من الس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکٹھے کرے گا جنوں انسانوں کا کہے گا اے جنوں تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھایا یہ تمہارے مدد مانگتے تھے اور بھی تم سے کام لیتے تھے وکال اولیا ان سے جو ان کے دوست انسان تھے نا جن کی وہ مدد کرتے تھے وہ کہیں گے رباد نا بے بادن اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائی یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ بلگنا اجلى اجل تل را تو نے جو وقت مقرر کیا تھا اس تک ہم پہنچ گئے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اللہ کہے گا کالن نارو مسواک تمہارا دونوں کا ٹھکانا ہی جانا معلومات جنوں سے جو مدد طلب کرتا ہے اس جن کا ٹھکانا بھی جہنم ہے اس انسان کا ٹھکانا بھی جاننا ہے اس لیے یہ جن لوگوں نے جنوں کا سلسلہ رکھا اور ان سے چوریاں پوچھتے دونوں جہنم میں جائیں گے قرآن کریم کی روح اور بالکل یہ کام حرام ہے